ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله اللهم صل وصلم عليه وعلى آله وأصحابه وزواده وزرياته أجمعين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 ربلی صدری و یسرلی میرے چھٹی جانے سے پہلے ایمانیات پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی جس میں اللہ تعالی نے جو شرائط بیان کی ہیں انسان کی نجات کی خسارے سے بچنے کی چار شرائط الینق واسبر اس میں سب سے پہلی شرط جو تھی وہ ایمان ہمارے زیر بیس کی اس پر گفتگو چل رہی تھی ایمانیات میں اصل ایمان تو ایمان بلّہ ہے ایمان اور علم دونوں ایک ہی چیز کا نام آپ کو علم ہوتا ہے تب آپ ان میں سے جو بھی آپ کے پاس نالج ہے کسی ایک چیز کو مان لیتے ہیں اس کو آپ اپنا ایمان قرار دیتے ہیں اگر علم نہ ہو تو ایمان کوئی نہیں ہوتا سب سے بڑی بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال تک مکے میں رہے کسی کو چونکہ علم نہیں تھا اللہ کے رسول اللہ لاز مان بھی کوئی نہیں نہ اس کا تقاضا تھا پہلے علم دیا کہ جو محمد بن عبداللہ یہ ہمارے رسول ہیں اس کے بعد تقاضا کیا کہ اب ان کو ہمارا رسول مانو پہلے علم دیا کسی بھی چیز کے بارے کسی شخص کے بارے میں آپ کو دو اطلاعات ملتی ہیں. پتا چلتا ہے کہ یہ اچھے صاحب ہیں کسی نے کہا کہ نہیں جن کا کریکٹر ٹھیک نہیں دو چیزیں آپ کے نالج میں آئیں جس پر آپ یقین کر لیں گے وہ آپ کا ایمان بن گئے کسی نے آپ کو کہا کہ ان اللہ صالس وا گڈ از ون کسی نے آپ کو کہا کہ کل ہو اللہ احد یہ دو چیزیں آپ کے نالج میں آئیں ٹھیک ہے نا جی مانی آپ نے کون سی ہے جو آپ نے مان لی وہ آپ کا ایمان بن گئے اب علم اور ایمان آنے کے جو سورسز ہیں جو ذرائع ہیں ان میں ایک ذریعہ تجربہ بھی ہے کوئی آدمی اسے کوئی اگر نہ بھی بتائے کہ آگ جلاتی ہے تو آپ ایک دفعہ وہ آگ میں جل جائے آج اس کا لگ جائے آگ اس کے بعد کسی کے پڑھانے کی اسے کالج میں بھیجنے کی ضرورت نہیں اسے اتنا پکا یقین ہو جائے گا کہ یہ جلاتی بچہ ہے آپ لاکھ اسے کہیں کہ بھئی استری کے نزدیک مت جاؤ وہ دور دور کے جائے گا لیکن ایک دفعہ آپ اس کا لگ گئے اسے پیسے بھی دیں گے استری کے پاس جاؤ تو نہیں جائے اس کا ایمان اپنے تجربے پر ہے کڑوی دوا ہے آپ نے اسے ذرا سی چکھا دی اس کے بعد آپ لاکھ جو ہے وہ اسے کہیں کہ میٹھی دوا ہے وہ کبھی نہیں پیے وہ بند کر لے گا اس لیے کہ اسے تجربہ ہو گیا دوا تو کچھ چیزیں تجربات کے ذریعے آتی ہیں علم میں آتی ہیں پھر ایمان بنتی ہیں اور ایمانیات میں اصل ایمان ایمان باللہ ہے اللہ پر ایمان لائے تو ان صفات کے ساتھ لائے کہ اللہ سنتا بھی ہے اللہ دیکھتا بھی ہے ولہ با تاملون بصیر جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا تم نے یہ گمان نہیں ولاکن زنن تم انہم کثیر اما تامل تمہارا گمان یہ ہے کہ تمہارے اکثر کاموں کی اللہ کو خبر ہی کوئی نہیں ہوتی ہمارا جو گمان ہے وہ یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے ہمارا بنانے والا اس مشینری کا جو میکر ہے جو کریٹر ہے اس سے پتا ہے ہماری جو کمزوریاں ہیں اچھا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ جانتا بھی ہے پھر اس کے دیکھنے کا اس کے جاننے کا اور واللہ خبیروں میں مات آ معلوم اس کے باخبر ہونے کا اگر نتیجہ نہ نکلے تو یہ دیکھنا یہ سننا اور یہ علم ایب بن جاتا ہے کسی ادارے کے سربراہ کو یہ پتا ہو کہ میرے ادارے کے اندر یہ کچھ کرپشن ہو رہی ہے چاہے وہ کالج کا پرنسپل ہے یا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے یا ہیڈ آف دی ایڈمنسٹریشن ہے اگر اسے معلوم نہیں ہے تو اس کے پاس بہانہ ہے عذر ہے اور اگر وہ بانگے دول یا پنجابی میں جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ رڑے رت اعلان کرے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے ادارے میں کرپشن ہو رہی ہے لیکن ایکشن نہ لے تو مجرم ہے کہ نہیں اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے اللہ کو جو کچھ ظالم کر رہے ہیں اس سے غافل مت سمجھو جے پتا ہے لیکن اس کے پتہ ہونے کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا وہ کرپٹ آدمی وہ ہیروئن کا اسمگلر ایش کی زندگی جیتا ہے ایش کی موت مرتا ہے کروڑوں سے اس کا مقبرہ بن جاتا ہے آپ کی نصابی کتب میں اس کے کارنامے آنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے دیکھنے کا نتیجہ کہاں ہے یا تو اس دیکھنے کا اس باخبر ہونے کا نتیجہ نکلنا چاہیے ورنہ یہ ایک عیب ہوگا اللہ کی ذات میں میں اللہ سنبھا. یہ چیز انسان کو لے جاتی ہے ایمان بالآخرہ کی طرف کوئی نہ کوئی دن ایسا ہوگا جس دن اللہ کے دیکھنے کا نتیجہ نکلے گا اللہ کے سننے کا نتیجہ نکلے گا وہ کہتا ہے میں تمہاری سرگوشیاں بھی سنتا ہوں جب سنتا ایکشن کوئی نہیں لے گا تو پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں سنتا ہوں ما یقون امن نجوا فلاح سے تن اللہ ہوا رابیو ہم ولاخم سے تم تین سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے چوتھا وہ ہوتا ہے اور پانچ نہیں ہوتے چھٹا وہ ہوتا ہے تو اس کے ہونے کا نتیجہ کوئی نہ نکلے یہ ایک نقش ہے اور اللہ نقش سے پاک یہ ایک عیب ہے اور اللہ بے عیب ہے یہ چیز انسان کی عقل کو سوچنے والے بندے کو سوچنے والے بندے کو خود بخود ایمان بلاخرہ کی طرف لے جاتی ہے اس کے دل کی آواز ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی دن ہونا چاہیے یہ دنیا ماضی لحاظ سے مکمل ترین دنیا ہے مادی لحاظ سے مکمل دنیا ایک بیج آپ نے بویا آپ نے نہیں بویا وہ گارے کے ساتھ دیوار میں چلا گیا ہے اسے پانی ملے گا وہ دیوار کے اندر میں سے نکل آئے گا کائنات کی کسی چیز نے اس کو پیدا ہونے سے اس کی گروت سے اس کے نکلنے سے روک نہیں سکی اس وہ فارمولہ کے مطابق بیج میں جان بھی تھی گارے میں بھی جان تھی روشنی بھی اسے مل رہی تھی نکلا فاسک بوئے یا تحجد گزار بوئے کھاد ڈالے گا دا تو نمازی کی فصل زیادہ ہوگی وہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نمازیں اس فصل کے لیے کھاد ہیں دنیا میں دنیاوی جو تقاضے ہیں ان کے مطابق چلے گا تو نتیجہ نکلے نیک آدمی بھی, بھی آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو جلائے گی بند بھی ڈالے گا تو جلائے گی ماردی لحاظ سے یہ دنیا مکمل ہے میٹھے آم کی گٹلی آپ بوئیں گے تو میٹھے آم کا پیڑ نکلے گا لازمی نتیجہ ہے لیکن اخلاقی لحاظ سے نامکمل ہے اخلاقی لحاظ سے نامکمل ترین بھائی نیکی میٹھی چیز ہے نا یہ بو کے کڑوا پھل کیوں ملتا ہے بعض دفعہ تو ملتا ہی نہیں اور ملتا تو بالکل الٹ ملتا ہے۔ اور بدی بری چیز ہے نا اس کا پھل میٹھا کیوں کیوں وہ آج کی زندگی گزارتے ہیں؟ کیوں ان کی بھینسیں بھی زیور پہن کے نکلتی ہیں جیز میں اور نیک اور جانے دار آدمی کی بیٹی بری ہو جاتی ہے گھر میں جیز کے لیے اس کے پاس چند ہزار نہیں ہوتے کیوں ہے نا مکمل اخلاقی لحاظ کوئی نتیجہ نہیں نکل حرم کے اندر لوگ جیبیں کاٹ لیتے ہیں جیب کاٹتے ہوئے پیٹ کاٹ دیتے ہیں بندہ مر جاتا ہے عورتوں کے ساتھ خانی کرتے ہیں تواف کرتے ہوئے کوئی قیامت نہیں آتی کسی کے ہاتھ کو فالج نہیں ہوتا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کیا ہے یہ سراب ہے نیکی اور بدی یہ میرا ضمیر جو کہتا ہے کہ نیکی کر کیوں کہتا ہے اس کے پاس کیا چیز ہے کیا دلیل ہے کس اتارٹی پہ وہ مجھے کہتا کہ نیکی اور بدی مت کرو نقصل اواما پھر آپ دیکھیں میرے جو دو بھائی قتل ہوئے ان کے کاتل کو دو دفعہ سزائے موت ہوئی شیل بی ہینگڈ بائی نیک وائس آپ مجھے بتائیے ایک دفعہ انہوں نے مار دیا مرے ہوئے پر لٹکا رہے ہیں نا اس نے جانے دو لیے ایک نہیں لی تو کم از کم ایک دفعہ پھر جان ڈال کے لٹکانا چاہیے اب جج کے بس میں نہیں ہے کہ جان ڈال کے لٹکائے وہ کہتا مردے کو لٹکا دیں قانونی تقاضا اس نے پورا کیا دو مارے دو دفعہ لٹکے اخلاقی تقاضا پورا نہیں کر سکتا کہ اس میں جان ڈال کے لٹکائے ہے, ہے نا نامکمل دنیا یہ تو دو ہیں اور جو سارے تین سو آدمیوں سے بڑا جہاز اڑا دیتا ہے اس میں کون تین بار تین بار جان ڈالے اور لٹکائے کوئی نہ کوئی ہستی ہونی چاہیے نا کوئی نہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب کو جیل کی سزا ہوئی کتنی ہزار سال مسلمان تھا کہیں پکڑا گیا ہزار سال سنائی انہوں نے جیل کی سزا کیونکہ ان کے ملک میں سزائے تھی نہیں تو انہوں نے ہزار سال لیکن ہزار سال اس کو زندہ کون رکھ سکتے ہیں جج نے کیا لکھا فیصلے میں اس نے کہا کہ اس کی قبر جیل میں بنانی ہے ہزار سال یہ جیل میں رہے گا اس کے بعد اگر چاہیں تو نکال کے قبر سے لے جائیں جیل سے نہیں نکلے گا مر جائے گا تو دفن جیل میں کرو قبر جیل میں بنا دو ہے نا دو بس کوئی اس کو ہزار سال زندہ نہیں لگا کوئی ہستی ایسی ہونی چاہیے اب جس طرح میرے دل کی آواز ہے کہ کاتل کے اندر دوبارہ بھی جان ڈالی جائے دوبارہ اس کی جان لی جائے اس لیے دو جانیں نکلی ان دو جانوں کو جان کنی کے عالم سے گزرنا پڑا ہے ان دو جانوں کے پیٹ پھٹے ہیں بارہ بور کی گولی سے دو دفعہ لٹکایا جائے مجھے جب کوئی یہ آ کے کہے کہ ایک دن ایسا ہوگا جب اس قاتل کو بار بار زندہ کیا جائے گا بار بار مارا جائے گا تو سب سے پہلے میں ہی مان لے گیا ہوں ہاں یار یہ تو میرے دل کی آواز ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اگر کوئی ایسی ہستی ہے جو یہ کرے گی اور کوئی دن ایسا ہے کہ جس دن یہ ہوگا تو میں ایمان لاتا ہوں اس دن پک اور ایمان لاتا ہوں سستی جو بند دھماکے کرتے ہیں جو مسجدوں میں آ کر نمازیوں کو بھون کے چلے جاتے ہیں انہیں کیا سزا ملتی کوئی پکڑا گیا ہے؟ کوئی دہشت گرد آج تک پکڑا گیا ہے کیوں نہیں پکڑا گیا پکڑا جائے گا تو سزا نہیں ملے گی ہمارے قانونی نظام کے اندر اتنی پیچیدگی اور اتنے گیپس ہیں جب تک آپ معصوم ہے قانون آپ کے خلاف ہے جس دن آپ مجرم بن گئے قانون آپ کو پروٹیکشن دے گا آپ کی حفاظت کرے گا آپ کا ساتھی ہوگا اور ہر جگہ آپ کو سہولت دے گا یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جس ماں نے بچہ بھیجا تھا مسجد میں جنت کمانے کے لیے اور وہاں سے اس جوان کا لاشہ آیا ہے کل پرسوس کی شادی ہونے والی کتنے گھر اجاڑے اس آدمی وہ جو بن بیاہ جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے کتنے گھر اجاڑے اس آدمی نے پکڑا ہی نہیں جائے گا پکڑا گیا تو چھوٹ جائے گا عدالتوں نے سزا دے بھی دی تو میاں صاحب گولڈن جبلی کی خوشی میں چھوڑ دیں گے ظالبو خوشی میں قاتلوں کو لٹکا کہ یہ ملک ہم نے اس کام کے لیے نہیں بنایا لوگوں کے گھر کے برتن بک جاتے ہیں قاتل کو جیل میں پہنچانے کے لیے اور تم خوشی میں معاف کرتے ہو خوشی میں ان کے گھر میں مقتول کے گھر میں پانچ دس لاکھ روپیہ کیوں نہیں دیتے گار رول کا اجڑ گیا جانی نقصان بھی ہوا زمینیں بک گئیں گھر کے برتن بک گئے بیٹی کا جو بک گیا اور وہ جیل میں پہنچاتا تمہیں خوشی ہوئی اور تم اس کو چھوڑ رہے ہو اس لیے کہ تمہارا آگ پہنچ سزا دے تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اسے چھوڑ دیں گے قتل کی خبریں آپ روز پڑھتے ہیں پھانسی کی خبر کبھی آپ نے پڑھی کل پرسو ایک میری نظر سے گزری یہ دنیا کیا گورک دندا ہے نامکمل ترین قانونی لحاظ سے بھی نامکمل ہے اخلاقی لحاظ سے بھی نامکمل ہے پوری سزا نہیں دیتا پھر یہ کہ مارنے والا ہے پانچ سات آٹھ بچے ہیں اس کے جوان شادی شدہ ان کی آگے اولاد ہے جس کو مارا اس کی ابھی منگنی ہوئی اور یہ مر بھی گیا لٹکا بھی دیا تو وہ خبیج پیچھے بیج تو چھوڑ گیا ہے نا اس کی نسل تو چل رہی ہے نا جس کو مارا اس کی نسل ختم کر دی اس کوئی برابر کی سزا دے سکتا اس کو سزا تو یہ ہے اخلاقی سزا تو پھر یہ ہے کہ پھر اس کی نسل بھی ختم کر دی تو دنیا مادی لحاظ سے مکمل ہے ہر مادی فارمولے کا نتیجہ نکلتا ہے لیکن اخلاقی لحاظ سے نامکمل یہ ایک پھٹا ہوا نوٹ ہے اور آخرت کا دن اس کے ساتھ ملے گا تو یہ مکمل ہو اور اللہ کہا میں نے ہر چیز جوڑے میں پیدا کی پسوبحان اللہ جی خالا کل ازوا مائنس پلس الیکٹران ہر چیز جوڑے میں پازیٹو تار آپ لگا لیں کبھی پنکھا نہیں چلے گا جب تک نیگیٹو نہیں دیں گے ہر چیز کا جوڑا اس دنیا کا جوڑا کہاں ہے آخرت یہ بھی بے جوڑا نہیں اس کا بھی آخرت جوڑا ہے بہرحال یہ چیز ہمیں لے جاتی ہے ایمان بل آخرا دی ڈے آف دی ججمنٹ وہ دن جس دن نیکیوں اور بدیوں کا فیصلہ ہوگا دنیا میں نہ نیکی کا فیصلہ ہو رہا ہے نہ بدی کا فیصلہ بلکہ اسی کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کی نیک دھکے کھاتا رہتا ہے اس کا مکان بھی کچا رہتا ہے پلازے ان کے بنتے ہیں جو کرپٹ ہوتے تو یہ چیز انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے نفس لا نفس لواما ملامت کرنے والا نفس جسے ہم کہتے ہیں زمیر جو کہتا ہے یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو, یہ مت کرو اور غریب جب دس بیس تیس سال اس کی یہ مت سنتا رہتا ہے اور مانتا رہتا ہے تو آخر ایک دن وہ پوچھ بیٹھتا ہے اس نہ کرنے کا مجھے فائدہ کیا ہے میاں مجھے روک دے مت کرو اور جو تمہارے چاچے کر رہے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے مجھے کہتے ہو دو چار روپے کی کرپشن مت کرو مجھے چاہتے ہو کہ بے ٹکٹ سفر مت کرو ٹکٹ لے کر سفر کرو مجھے دو روپے کی کرپشن سے روکتے ہو انہوں نے دو ارب جو ہے وہ رائٹ آف کروا لیے اور ایم ایل اے ایم پی پرائم منسٹر بھی بنے بیٹھے مجھے بتاؤ تیری مت کے لیے تیرے پاس دلیل کیا ہے میں کیوں نہ کروں جمیر سے کہتے اللہ سے ڈرو بھائی اللہ سے بھی ڈر جاتا ہوں اس ڈرنے کا نتیجہ کیا ہے جب رائیل میرے گھر میں لا کے بوریاں رکھ جاتا ہے میرے بچے تو بھوکے ہیں. اس ڈرنے کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکل رہا ان کے نہ ڈرنے کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا یہ کیا ہے زمیر کہتا ہے نکلے گا ایک دن ایسا آئے گا جس دن یہ بھی آئیں گے تو بھی آئے گا تجھے تیرے صبر کا پھل ملے گا ان کے پلازے جہاں بن رہے ہیں تجھے وہاں لاٹ یہ وہاں کال کوٹری میں ڈالے جائیں گے ان ن لگینا ان کالن و ظہیم و تعابن ادیما تسلی ہوتی ہے اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے یہ ہے یوم القیامہ وہ دن ان اجورکم تو ملقیام تمہاری اجرتیں قیامت کے دن ملیں گی تمہیں تمہاری اجرتیں قیامت کے دن ملیں گی تمہاری نمازیں تمہارے روزے تمہاری دیانت تمہاری صداقت تمہاری خوبیاں یہ سب ان کا کہیں گراف بن رہا ہے کہیں فیڈ ہو رہی ہیں کہیں ریکارڈ ہو رہی ہیں یا بو نہیں آئنہ آئندہ کو مس کالا حبت من خرد فاتح کلفی سفرتن اوف سماوات اوفل ارد یا تلا تم جہاں بھی نیکی کرو سے بھول جاؤ وہ وہاں ریکارڈ ہو جائے گا قیامت کے دن وہ پتھر بھی تمہارے لیے گواہی دے گا وہ درخت بھی گواہی دے گا جہاں نماز پڑی یا سر ٹیکا ہے وہ جگہ بھی تمہارے سجدے کی گواہ دے گی یہ میرے جمع گواؤں کو لے کر آنا کیس ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے تیری نیکیاں بھی تیری بدیاں وہ ہے قیامت کا دن جس دن سارے کھڑے ہوں گے یو می جاد الدان جو دن بچوں کو برا کر دے گا بخاری شریف میں تفسیر سورہ حج میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اس دن اللہ آزم علیہ السلام سے کہے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے الگ کر لو تو کہیں گے اللہ کس طرح الگ کروں اللہ کہے گا ہزار میں سے نو ننانوے ہزار میں سے نو سو ننانوے جانم کے لیے الگ کر یوم یو می جال آپ نے فرمایا اس دن نوجوان بچ جو ہے وہ بوڑے ہوئے ہائپر ٹینشن پتہ نہیں اب میری باری کس میں آ رہی ہے میں اس ایک میں سے ہوں جو ہزار میں سے یا نو سو ننانوے میں سے یہ خپ آدمی کو بوڑا کر دے بچوں کو بوڑا کر دے تو یہ ہے یوم القیاما ایمان بلاخرا جب تک یہ قوی نہ ہو آدمی نہ بدی سے بچتا ہے نہ نیکی کرتا ہے آپ دیکھیں گاڑی میں دو بریکیں ہوتی ہیں ہر آدمی کو پتا ہے. ایک ہے فٹ بریک اور ایک ہے ہینڈ بریک بائی دی وے اگر فٹ بریک جواب دے گئی ہے بریکل ختم ہو گیا ہے تو ہینڈ بریک کام کر جاتی ہے ایمرجنسی کے وقت لیکن جس کی دونوں ہی بریکیں ختم ہو چکی ہوں اور گاڑی لگی ہوئی ہو مری والی پہاڑیوں پر پاڑی یا ہمارے آزاد کشمیر میں گل پر کی طرف تو کیا کہہ لو بچ جائے آگے جائے یا پیچھے جائے کوئی روکنے والی چیز ہے اس وقت جو ہماری حالت ہے وہ اس گاڑی کسی ہے جس کی دونوں ہی بریکیں خراب ہو گئے ایک تو بریک ہے ایمان اور ایک بریک ہے قانون کہ چلو اللہ سے نہ ڈرے گا سنساری کی سزا سے ڈر کے ذنا سے بات جائے یہ دو بریکیں فٹ بریک اصل بریک کون سی ہے اللہ کا ڈر اتنا کنڈا ہے آنکھ لڑا رہے ہو تو یہ یاد کر لیا کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ماں دیکھ رہی ہو تو آدمی آنکھ بچا جاتا ہے باپ دیکھ رہا ہو تو حیا آ جاتی ہے اور اللہ دیکھ رہا ہو تو اسی لیے فرمایا مومن کوئی زانی زنا نہیں کرتا جب تک کہ وہ مومن ہو دوسرا ترجمہ کیا کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا ایمان نکلتا ہے تو بنا کر جسے اقبال نے کہا ہے نا کہ سوم ہے ایمان سے ایمان غائب سوم گم گرمی کے دنوں میں روزہ کون رکھواتا ہے ایمان پہلے ایمان جائے گا تو روزہ جائے گا یہ ممکن نہیں کہ ایماندار بھی اور روزہ بھی چلا شناختی کارڈ میں مسلمان ہی لکھا ہوا ہوتا ہے پاسپورٹ میں وہ مسلم ہی ہوتا ہے اس کی مسلمانیاں بھی اپنی جگہ پر ہوتی ہیں لیکن جب زنا کرتا تو مسلمان نہیں ہوتا لا یزنی ذان یزنی وہلے ایمان جاتا ہے سوم ہے ایمان سے ایمان غائب سوم گم قوم ہے قرآن سے قرآن رخصت قوم گم تو دو بریکیں اللہ کا ڈر قانون کا ڈر آج اللہ کا ڈر بھی کوئی نہیں ایمان ہمارے کوئی نہیں وہ جس بیٹری کا یہ جو ہمارے ایمرجنسی لائٹ ہوتے ہیں کے ہاتھ میں استعمال کرتے ہیں تو بعض دفعہ چوبیس گھنٹے بھی آپ لگائے رکھے اسے وہ چارج نہیں ہوتی اس کی لائٹ بتا بھی دیتی ہے چارج ہو گئی ہے لیکن جب آپ جلائیں تو دو منٹ کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے ہماری حالت یہ ہے ہم نمازوں میں بھی لگے ہوئے ہیں لیڈ ہماری لگی ہوئی ہے پانچوں پڑھتے ہیں حج کی لیڈ بھی لگی ہوئی ہے روزے بھی اپنی جگہ ہیں قرآن بھی پورا سن لیتے ہیں ہم رمضان کے ساتھ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تیری بیٹری کیوں چارج نہیں ہو رہی یہ روشنی کیوں نہیں کرتی کیوں اندھیرا ہے ساری دنیا میں چھایا ہوا جہاں تم چوٹا کرو وہاں بھی روشنی کوئی نہیں اتنی ایمرجنسی لائٹیں جل جائیں تو روشنی تو ہونی چاہیے اتنے نمازی جل اٹھے اتنے آجیوں کا نور ہو اتنے حجوں کا نور ہو جتنا ہمارے آجی جاتے ہیں کوئی روشنی تو ہونی چاہیے نا کسی محلے میں یہ تو محلے محلے میں ویڈیو سینٹر کھلیں اور بلو پرنٹ فلمیں بکھ کیا نماز و روزہ و قربانی ہو حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں تیرے اندر کوئی خرابی ہے مکینک کے پاس جا خرابی درست کروا ڈرائی بیٹری ٹھیک کروا اور یہ مینٹیننس کس طرح ہوا ہے قرآن کے ساتھ انسان کا مینول کیا ہے آپ کو پتہ جب گاڑی آتی ہے پہلے بھی کئی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں کہ گاڑی کے ساتھ ایک مینوئل آتا ہے پہلے نہیں آیا کرتا تھا اب مینوئل آتا ہے آپ کے پاس اگر انسٹرومینٹ پورے ہیں اختیار پورے ہیں پانے پورے ہیں تو آپ گھر بیٹھ کے گاڑی کھول کے جوڑ سکتے انہوں نے لکھ دیا فلاں نمبر کا پانا فلاں جگہ آپ نے استعمال کرنا ہے اس طرح کھولنا اس طرح جوڑنا آپ دیکھتے جائیں اور جوڑتے جائیں یہ مینوئل اس کو کہتے ہیں قرآن آپ کا مینوئل ہے جہاں کہیں خرابی ہے یہ قرآن درست کردار انجینئر کون ہے محمد مصطفی صلی اللہ مکینک کون ہے اس امت کے مصطفی صلی اللہ جو پانا بتایا انہوں نے وہی لگانا ہے جو پرزا پہلے کھولنے کو کہا وہی پہلے کھولنا ہے آپ دیکھیں اگر آپ کی ہدایات کا اجتبا نہ کیا جائے تو فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو جاتے ایچ ٹو او واٹر دو حصے ہائیڈروجن لیں ایک حصہ آکسیجن لیں آپ کو پانی مل جائے لیکن یہ دو ہی گیسیں ہوں لیکن ایچ ہو جائے हाइड्रोजन एक हिस्सा हो जाए ऑक्सीजन दो हिस्से हो जाए तो क्या मिलेगा आपको बिल्कुल उल्ट एच ओ टू इक्वल टू फायर आग मिलेगी आपको आपके याद सुना था हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से पानी बनता ये तो आग बन गई है भाई इन दोनों की अपनी आइडेंटिटी अपनी सारिया मल्टीपल हैं आप किसी के पड़ोसी भी हैं آپ کو کہا گیا آپ کے پڑوسی کا بھی آپ پر حق ہے ٹھیک آپ سے کہا گیا تیرے وزٹر کا بھی تیرے اوپر حق ہے وہ ان زورے کا الح کا جو تیری زیارت کو آتا ہے اس کا بھی تجھ پر حق ہے اپنے نفل چھوڑ اس کا حق ادا کر یہ تیری چیز ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ انلے کا الائی کا تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے اسی لیے کہا گیا نا کہ بیوی شور سے پوچھے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی نفلی روزہ فرضی روزے کی بات نہیں ہوگی نفلی روزہ بیوی بی شور سے پوچھے بغیر نہیں رکھ سکتی مکرو ہے اور شور کہہ دے تو اسے توڑنا پڑے اب اگر آپ نماز ہی پڑھتے رہیں نفل ہی پڑھتے رہیں یہ چوبیس گھنٹے نفل میں ہی گزار دیں تو یہ چوبیس گھنٹے آپ نے کچھ لوگوں کا حق مار کر اکٹھے کیے کسی پڑوسی کا مارا ہے اس کا بچہ بھی مار تھا تڑپ تھا آپ کے پاس گاڑی تھی آپ نہیں لے کر گئے اسے ٹیکسی نہیں ملی بچہ اس کی با میں مر گیا ہے. آپ کے نفلوں کا اس نے چار ڈالنا ہے آپ کو وہ اچھا آدمی کہے گا صرف اس لیے کہ آپ نفل پڑھ رہے تھے نفل پڑ رہے تھے تو اپنی کبر ٹھنڈی کر رہے تھے اس کو آپ کے نفلوں سے کیا جس طرح آپ دنیاوی مزدوری جا کے کرتے ہیں تو اپنی تنخواہ لیتے ہیں پڑوسی کو اس سے کیا کہ کہے گا جی بڑا اچھا آدمی ہے دفاع میں کام کرتا ہے میں کام کرتا ہے چار ہزار اپنے اکاؤنٹ میں لے کر جاتا ہے اس کے گھر میں نہیں اسی طرح کہتے بھی سات نمازیں پڑتا ہے لیکن اس کا بچہ اس کی باؤں میں مر گیا اس کی مدد نہیں کی تو اس کے لیے آپ کی سات نمازیں کیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا ہے آپ کے ذریعے ملا نا ہمیں تو ڈیمونسٹریٹ کر کے دیا ہے آپ دیکھیں جب جہاز میں آپ آ رہے ہوتے ہیں تو ایک آواز آپ کو سنائی جا رہی ہوتی ہے کہ جی ایمرجنسی کی حالت میں آکسیجن کے فلان فلان جگہ سے جو ہے وہ ماسک گریں گے اور آپ ان کو کھینچ کر کس طرح آپ نے کرنا ہے آواز آ رہی ہوتی ہے وہ علم ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہوتے دو چار آدمی یہ کیا ہے یہ عمل ہے وہ علم ہے وہ ایمان ہے یہ عمل ہے آواز آ رہی ہے وہ کہتا ہے بیلٹ اس طرح نہیں ہے وہ باندھ کے دکھاتے ہیں بولتے نہیں ہیں آواز سپیکر سے آ رہی ہوتی کھولنے کی جب بات ہوتی ہے تو بالکل جب کھولنے کی بات ہوگی تو وہ اس کو اٹھاتے ہیں یہ ہے ڈیمسٹریشن اللہ کی طرف سے علم آ رہا تھا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کر کر کے دکھا رہے تھے بیٹی بیاہ کے دکھائی ہے بیوں میں انصاف کر کے دکھایا ہے جنگ کر کے دکھائی مورچے بنا کے دکھائے زیرا پہن کے دکھائی نماز پڑھ کے دکھائی پڑوسی کے ساتھ سلوک کر کے دکھایا شاید کے ساتھ بہیو کر کے دکھایا کس طرح کرنا ہے وہاں سے اقامات آ رہے تھے اور یہاں ڈیمونسٹریٹ ہو رہا ہے دکھایا جا رہا ہے آج آپ جو یہاں آتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے دس روپے کی کتاب ملتی ہے ایک عالم کی ساری زندگی کا نچوڑ آپ کے گھر میں آ جاتا ہے اخبارات کے آرٹیکلز آتے ہیں ٹی وی میں بڑے بڑے مولوی یا جلد مولوی بیٹھے ہوئے سنا رہے ہوتے ہیں. علم ہر کسی کے پاس ہے کمی کس چیز کی ہے اس ڈیمونسٹریشن کی عمل کی کسی زمانے میں دو دو مہینے سفر کرنا پڑتا تھا ان پر کسی عالم کو ڈھونڈنے کے لیے ایک حدیث کے لیے اور آج اس وقت کیا تھا علم کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا دو دو مہینے اور عمل ہر حجرے میں تھا آج علم ہر حجرے میں ہے عمل کے لیے دو دو مہینے سفر کرنا پڑتا ہے وہ بندہ مل لیں ایسی بات ہے آپ کو پتہ نہیں یہ ساری باتیں آپ کو پتا نہیں. تو بہرحال آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا ہے وہ جو صاحب آئے تھے جنہوں نے کہا تھا تین صاحب آئے تھے ایک نے کہا جی ہم میں شادی نہیں کروں گا ساری زندگی نہ بیوی بی ہوگی نہ اس کے کوئی خرچے کی فکر ہوگی بس اللہ اللہ کرتا رہوں گا دوسرے نے کہا میں ساری زندگی سوں گا نہیں رات کو عبادت کرتا رہوں گا تیسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھا کروں گا کبھی بھی درمیان میں وقفہ نہیں کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا یہ کوئی تقوی نہیں ہے تقوی وہی ہے کہ جتنا میں نے بتایا اتنا کرو اس سے زیادہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے کہا گیا کہ دور کا تو نماز فجر کی فرض ہے کوئی آدمی کہے میں ہی کہوں کہ میرے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے میں چار پڑھ لوں ہو جائے گی نماز یہ بالکل وہی بات ہوگی کہ ایچ ٹو او کی بجائے ایچ او ٹو ہوگا تو فائر ملے گی اس نماز کے بدلے جہنم ملے گی کیوں? خلاف ورزی ہوگی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فاصلہ ماپا تو رفتار بھی ماپی ہے اس کے مطابق چلو گے تو کامیابی آپ دیکھیں جو ریلوے لائن ہوتی ہے جب یہ دریا کے اوپر سے یا نالے کے اوپر سے گزرتی ہے تو روڈ پہ تو کافی جگہ ہوتی ہے لیکن ریلوے لائن میں اتنی جگہ ہوتی ہے جتنی ریل گزرتی کی پٹڑی ہوتی ہے سائڈ میں ہر دس پندرہ بیس یا سو گز کے فاصلے پر انہوں نے بالکل ایک مختصر سی جگہ ایک آدمی کی جگہ بنائی ہوتی ہے جو سائڈ سے نکلی ہوتی ہے انگریزوں نے بنائی تھی تو اس, کے اس جگہ انہوں نے لکڑیاں لگا کے اوپر پتھر کی سل رکھی ہوئی تھی ایک آدمی کسی سے یہ کہے کہ جب ریل آئے تو آپ پندرہ قدم فی منٹ کے حساب سے چل رہے ہوں تو سو قدم چلنے کے بعد آپ دائیں طرف ہو جائیں آپ بس جائیں گے گاڑی کے نیچے آنے اب وہ آدمی اگر پندرہ قدم فی منٹ نہیں چلے گا بیس قدم چلے گا فی منٹ تو بھی اس جگہ نہیں پہنچے گا جہاں جگہ رکھی گئی آدمی کے کھڑے ہونے کے آگے نکل جائے گا نکل جائے گا نہ آگے اور اگر پندرہ کی بجائے دس قدم فی منٹ چلے گا تو بھی اپنی جگہ نہیں پہنچے گا جو بچاؤ کی جگہ اس کی پھر بھی گاڑی کے نیچے آ جائے گا دونوں صورتوں میں آئے گا نا گاڑی کے نیچے افراد و تفریح کسی کا نام کم کرو گے تو بھی بیڑا گرق ملوم کرو گے تو بھی بیڑا گرخت گاڑی کے نیچے آ جاؤ تمہاری سیفٹی اس میں ہے تمہاری سیکوریٹی اس میں ہے تمہاری حفاظت اس میں ہے تمہاری نجات اس میں کہ جو جس طریقے سے بتایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بہرحال بات چل رہی تھی ایمان بالآخرہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا جو ہمیں ایمان ملا ہے وہ ہمیں والد کی طرف سے ملا ہے اس میں یہ سوال و جواب کوئی نہیں ہے ابے اب نے کہہ دیا ماں نے کہہ دیا ہم نے ان سے لے لیا اللہ ایک ہے اسلام کو ہم اس لیے نہیں قبول کیے ہوئے کہ اسلام جو ہے وہ ایک حقیقت اور اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے اس لیے قبول کیا کہ یہ میرے پیو کا دین ہے اِن وجد نہ آبا آنا گزال ہم نے اپنے پیو دادے کو اس طرح کرتے پایا ہم وہی کر رہے ہیں اگر ہم اسلام کو حق سمجھ کر دلیل کے ساتھ قبول کیا تو ہم کسی غیر مسلم کو قائل کیوں نہیں کر سکتے اسلام کی سطح دلیل سے کائل ہوئے ہو دلیل سے اس کو سچا مانتے ہو تو دلیل دے کے سکتا پسینہ کیوں آ جاتا ہے ایک ہندو آگے سے کھڑا ہو جائے نا بھائی آدمی چوہے کے پیچھے بھاگے نا وہ جو کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں تو بڑے بڑے موٹے چوہے نکلتے آدمی اسے مارنے کے لیے پیچھے دوڑ پڑتا ہے وہ دوڑتا رہے تو یہ بھی دوڑتا رہتا ہے لیکن چوہا اگر کھڑا ہو جائے نا آگے سے تو پلٹ کے وہ جو اٹھایا ہوتا ہے ڈھیلا اس اس کے سمیت بھاگتا ہے وہ یہ کیا وہ چوہا کڑا ہو گیا مار کہتا جا یار ڈھونڈ لے کہیں اپنا پھر نہیں مارنے جاتا ہندو منہ پلٹا کے کھڑا ہو جائے نا سکھ کیوں بھائی مسلمان کیوں ہو جاؤں میں کوئی دلیل دو میرے ساتھ تم بھی پیتے ہو اکٹھے ہی ہم کارڈ پہلے پنچ کر کے نکل آتے میری گاڑی میں تم آتے ہو اور رمضان میں اکٹھے ہی ہم کھاتے ہیں دوسروں سے چھپ چھپا کے تم کہتے مسلمان ہو جاؤ میرے اور تیرے اندر فرق کیا ہے مسلمان ہو کے پیوں تو سواب ملے گا حالانکہ حرام مسلمان پر ہے سکھ پر آرام نہیں روزہ پھل مسلمان پر ہے سکھ پر نہیں ہے یہ کہہ رہا تیرے اوپر فرض نہیں ہے اس لیے گنا ہوگا پہلے فرض کروا کے تو پھر جنت میں چلے جاؤ گے کوئی دلیل مانگ بیٹھے نا پلٹ کے ہم سے تو پسینا آ جاتا ہے اس لیے کہ اس کو بھی اس کے بڑوں نے یہی بتایا کہ سکھ ازم جو ہے یہ سچا ہے ہندو کو بتایا گیا ہندو ازم سچا ہے تو ہم دلیل سے تو مسلمان ہوئے نہیں جیسے کرتے پایا ویسے اگر ہم دلیل سے مسلمان ہوں ایک دن اکیلے بیٹھیں آپ کاپی پینسل لے لیں جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ لکھیں آپ اب واقعی یہ جو مولوی لوگوں سے سنا یہ قیامت نام کی کوئی چیز ہے اس کے جو بھی پرو اور اس کے اگینسٹ جتنے بھی آپ کے پاس دلائل ہیں اس کے حق میں اور اس کے خلاف سارے لکھیں آپ چھپ کے لکھیں کوئی مولوی فتوا نہ لگا دیں لیکن لکھیں جو بھی چیز بعد آپ کے سامنے کھل کے آ جائے آپ کا ضمیر کہے گا کہ قیامت آنی چاہیے ایک دن ایسا ہونا چاہیے نہ یا بو تو فی والا جس دن اللہ ان قاتلوں کو بار بار مارے بار بار زندہ کے. یہ آپ کے دل کی آواز ہے جب پرنسپل اصولی طور پر اخلاقی طور پر منطقی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ قیامت کے بغیر یہ دنیا نامکمل ہے اخلاقی لحاظ قیامت ہونی چاہیے اب اگلا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قیامت لائے گا کون بھائی ایک آدمی کہتا ہے ایک آدمی کو آپ تیار کرے ہوگا تو ہاں ٹھیک ہے یار میں دبئی ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو میں یہ گاڑی بھی بھیج دیتا ہوں دبئی چلا جاتا ہوں لیکن مسئلہ یہ کہ میرا ویزا کون بھیجے گا اب اگلی بات شروع یعنی ان پرنسپل پر پل وہ تیار ہو گیا آنے کے لیے لہذا اب اگلا سوال اٹھا ہے کہ اس کا ویزا کون بھیجے گا تو میں بھیجوں ختم ہوگی نا بات قیامت اصولی طور پر اخلاقی طور پر ثابت ہے کہ ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ جو قانون بنانے والے قانون توڑتے ہیں کوئی ان سے بھی تو پوچھے گا جو کسی غریب کی بیٹی بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں اس کے بیٹے کی ٹانگیں بھی توڑ دیتے ہیں اور پھر اسی بڈے پر مقدمہ بنا کے جیل میں بھی دے دیتے ہیں اس لیے کہ وہ ایم پی اے ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا ہونا چاہیے کہ نہیں جن کے منہ سے نکلا ہوا جائز ناجائز ہر بات قانون ہے اس دن کوئی نیچے لانے والا ہے یا نہیں خاف وہ دن وہ ہوگا جس دن بہت سے لوگوں کو گرا دیا جائے گا خافضہ بڑے بڑے ہز آئی جو ہوں گے اس دن پاؤں کے نیچے اور بڑے بڑے ہز ہولینس جو ہیں وہ رگڑے جا رہے ہوں گے راف آف اذا وقعت الواقعہ وقاتل لا کاتے خاف اور کتنے ہی یہاں پاؤں میں کچلے ہوئے جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے رہنے کو چھت نہیں ہے فٹ پاتھ پر سوتے ہیں اس دن وہ تاج پہنے ہوئے بیٹھے ایسا ایسا محل جو ایک موتی سے بنا ہے کہیں جوڑ نہیں جن کے نرو کے سنگریزے جو ہے بجری جو ہے وہ موتی ہوں گی جواہر اینٹیں ہونے کی ہوں وہ رافیاہ اس دن وہ بلند کیے جائیں کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جس دن سچے کو اس کی سچائی کا پھل ملے جھوٹے کو اس کے جھوٹ کی سزا ان پرنسپل ثابت ہو گیا نا. اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے ایسا ہونا تو چاہیے لیکن کرے گا کون ایزا کنا ایزامن و ترابن آنارا مکھ راجون ان پرنسپل کافر بھی مانتے تھے کہ اخلاقی طور پر واقعی قیامت ہونی چاہیے ورنہ تو یہ نیکی بدی کوئی چیز نہیں لیکن سوال یہ اٹھاتے تھے میں یہی گنا ہمیں ریبلٹ کون کرے گا ہمیں بنائے گا کون ایزا کنہ ایزامن جب ہم گر بھر بھری ہڈیاں ہو جائیں گے ایذا کنن ای دامن و ترابن ہڈیاں اور مٹی بن جائیں گے ہڈیاں رہ جائیں گی گوشت مٹی بن جائے گا ریت بن جائے گا ائنا لمخرجون ہی ہاتا ہی ہاتا لمت وعدون امپاسیبل امپاسیبل ہی ہاتا ہی ہاتا تو وعدون جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ امپاسیبل ہے کیسے ایک کافر عقبہ لے کر آتا ہے اپنے والد کی قبر میں سے ہڈیاں اور اس کی وہ خاک لے کے آتا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھونک مار کے اڑاتا ہے اور پوچھتا ہے اس مٹی کو کون زندہ کرے اللہ نے فرمایا زورا پالانا خلقا یہ مٹی پھینک کے مثال دے رہا ہے اسے کون زندہ کرے گا اپنی پیدائش کو بھول گیا جس نے پہلی دفعہ بنایا تھا وہی وہ دوبارہ بھی بنایا بھائی ایک کمپنی ہے اے سی بناتی ہے یا وہ فریج بناتی ہے یا وہ جہاز بناتی ہے پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا جہاز کو توڑ کے دوبارہ بنانا مشکل ہوتا ہے وہ تو ایک فیکٹری اسٹیبلش ہو چکی ہے نا تیرا نقشہ رب کے پاس محفوظ ہے تغان نقشے کے تو تھا پہلی دفعہ تیرا ناک نقشہ اس نے بنایا اللہ الخال المصور اس نے تیرا نقشہ بنایا پھر اس نقشے میں رنگ بھرا چار مہینے کے گوشت وہ جو پہلا چلا ہوتا ہے ڈیڑھ مہینے دو مہینے کے بچے کے گوشت کے لوتڑے کے اوپر صرف نشان ہوتے ہیں آنکھوں والی جگہ بھی کالا نشان ہوتا ہے جوار کے دانے کے برابر ناک والی جگہ پہ بھی لکیر ہوتی ہے چھوٹی سی جی چاول کے برابر یہ جی اس نے نشان لگائے پھر وہاں سے ناک اٹھنی شروع ہو جاتی ہے جہاں ناک کا لگا ہے نشان جہاں آنکھوں کا نشان لگا ہے وہاں ڈیلے بننے شروع ہو جاتے ہیں کہیں بھی اسٹیل فکس نہیں کیا اس کوئی بتا دے ناک کے سوراخ اللہ نے رکھے تو اندر کوئی سریا ہے یہاں گوشت بھرتا ہی نہیں وہ ایسے بنا جاتا ایسے بنا جاتا جیسے کروشی سے کوئی نہیں بنتا مو بنایا اس نے کوئی پائپ رکھا تھا اندر اور پھر کنکریٹ بری تھی اسی طرح کرتے ہیں نا کنکریٹ اللہ نے اس طرح کیا ہے؟ نہیں کرے گا کون فرمایا آیا بول انسان ہو نجم اظام انسان نے یہ حساب لگایا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں سوال یہ اگر انسان نے دوبارہ پیدا نہیں ہونا صرف روح کو عذاب ہونا ہے رو نہیں رہنا تو یہ ہڈیاں جمع کرنے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں روح کھاتی نہیں ہے اور روح کو بیوی بی کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے بار بار جو کھانے کا ذکر آتا ہے نا قرآن حکیم میں وہ اس لیے نہیں آتا کہ آپ بھوکے ہیں اللہ لالچ دے رہے وہ اس دلیل کے طور پر آتا ہے کہ تیرا بدن تیرے ساتھ ہوگا وہ بار بار اس لیے کہ تجھے پینا بھی وہاں پڑے گا روح پیتی نہیں یا تو تہد تُو پیئے گا دودھ پیے گا یا کھولتا ہوا پانی دونوں میں سے کوئی ایک لازم ہے اس لیے کہ تیرا بدن ساتھ ہوگا اور تو وہاں پے گا پیاس کے بھی پیاس بھی لگی ہوگی اور ایسی پیاس لگی ہوگی کہ قرآن کہتا ہے ایسے پیئے گا جیسے پیاسے اونٹ پیتے اونٹ بغیر پیاس کے بھی بہت پانی پیتا ہے وہ ایک دو مہینے کا بھی رکھتا ہے ساتھ اور پیاس لگی ہوئی ہے اسے کھولتا پانی بھی فشار بو نشر بل یہ کھولتا پانی پیاسے اونٹ کی طرح پیئیں گے ایسا نہیں کہ کھولتا تو پئیں گے میں اتنی پیاس لگاؤں گا وہ فرمایا نا کہ بے وہ جو آدمی روزہ نہیں رکھتا وہ مرتے وقت اتنا پیاسا ہوگا اتنا پیاسا ہوگا آپ نے فرمایا سمندر کا پانی اسے پلا دو پیاس نہیں بجے اور جب وہاں آنکھ کھولے گی تو پھر جو پانی وہاں ہے وہ تنتریاں بھی پھاڑ دے گی تو اس لیے دلیل دی جاتی ہے کھانے پینے کی کہ یہ بدن تیرے ساتھ ہوگا بدن کے سمیت اٹھو گے جس طرح گنا بدن کے سمیت کیے نا اکیلی روح نے نہیں کیا موجے تو نے لیے تکے تو نے کھائے روح نے نہیں کھائے بے وہ تو تیری قیدی وہ حرام کی چیزیں تو نے کی وہ سینسورٹیفکیشن تیری تھی جین یہ یا یاشی تو کر رہا تھا فلمیں تو دیکھ رہا یہ جی آنکھیں ان کو کوئی سزا یہ دونوں اٹھیں گے ساتھ فرمایا بلا کیوں نہیں انسان نے یہ سمجھا ہم جمع نہیں کریں میں بلا کیوں نہیں قادرین درین نسوی بنانا ہم اس کے فنگر پرنٹس بھی وہی بنائیں سب سے چھوٹی چیز ہے اب یہ ذکر آیا کہ ہم اس کی انگلیوں کے پور بنائیں گے بنانا بانان کو کہتے تو علماء نے یہ کہا کہ چونکہ یہ بہت چھوٹی ہڈی ہے لہذا اس لیے اس کا حوالہ دیا گیا کہ اگر میں یہ بناؤں گا تو میں باقی بدن بھی بناؤں گا لیکن جب یہ فنگر پرنٹس والی بات سامنے آئی ہے کہ ایک انسان کے دوسرے انسان سے کبھی نہیں ملتے کتنے انسان اربوں کے حساب سے اربو مر گئے اربوں آنے والے ہیں بیٹے کے باپ سے فنگر پرنٹس نہیں ملتے اور باپ کے بیٹے سے نہیں اور صرف یہ نہیں یہ جو زیبرے ہیں نا ان کے اوپر جو لائنیں بنی ہوئی ہیں یہ بھی ایک زیبرے کی دوسرے زیبر سے نہیں ملتی بالکل انسانی فنگر پرنٹس کی طرف فرمایا ہم تو اس کے فنگر پرنٹس بھی یہی بنائیں گے ما خل حکم ولا کا کنفس واہے گا کھرگو انسانوں تم سب کو بنانا خل کو ولا باس پھر تمہاری ریسوریکشن تمہارا اٹھا کر کھڑا کر دینا میرے لیے ایسے ہے جیسے ایک بندہ بنانا کھرگو انسانوں کو اسی نین نقشے کے ساتھ فنگر پرنٹ کے ساتھ بنانا میرے لیے ایسے ہے جیسے ایک بندے کو بنانا کیسے آپ نے کوئی چیز اکاؤنٹ سے نکالنی ہے تو سو پے کا چیک دیں ایک سو ایک کا آپ چیک دیں تو بھی آپ کے سائن کتنے لگیں گے اتنے ہی اور ایک میلین آپ نے لینا ہے تو بھی سائن یہی ہے نا یا کوئی زیادہ کرنے پڑتے ہیں وہی سائن ہے نا ایک ملین کے لیے بھی ایک سو کے لیے بھی تم میں سے کسی ایک کو پیدا کرنے میں بھی میرا ارادہ ہی خرچ ہوتا ہے اور تم خرد کو پیدا کرنے میں میرا ارادہ ہی لگتا کلما کن یا سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے سورہ سین کو جو میں نے بتایا کہ اب اس نے راک اپنے باپ کی بکھیر کر حضور سے فرمایا تو پورا مضمون چلا سلح جیسا بے قادرین اللہ یخن کا مثلا ہوں بالا و علیم اندا اراد ال ان ایسا نہیں کہ اللہ کا تو آرڈر آ گیا نیچے پارلیمنٹ نہیں مان لی تو تھرڈ میجارٹی نہیں ملی جنرل سیکرٹری صاحب نے پاس کر دیا فران سیکٹری لے کر بیٹھ گیا پیسے کوئی نہیں اللہ کو یہاں ایسا نہیں اگلی آیت میں کیا فرمایا فصوبہ اللہ جی بے یادیں کلنی ساری چابیاں اس کے ہاتھ میں ہے سارے پورٹ فولیو اس کے پاس ہیں سارے کرم اس کے پاس ہیں کوئی فائنانس سیکٹری نہیں ہے کوئی اس کا جنرل سیکرٹری نہیں ہے وہ کہتا ہے کن ہو جاتا ہے اس کا ایک کن لگتا ہے آب. جسے وہ بیٹا دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو گیا مردے پر جواب دیتی ہے نہیں بچے گا مردے کے سامنے ڈاکٹر کہہ رہا ہے نہیں بچے گا اور مردہ بےچارا سن رہا ہے وہ جو بیمار ہے اس کے سامنے کہہ رہا ہے بیمار کے سامنے ڈاکٹر کہہ رہا کہ نہیں بچے گا چند سانسیں باقی ہیں دو چار دن اس کے باقی ہیں اور وہ باشعور ہے وہ بیمار بول نہیں سکتا لیکن اس کی عقل کام کر رہی ہے ہر چیز سنتا ہے سمجھتا ہے بچ گیا ماشاء اس کے بعد اس کے بچے بھی ہوئے ہیں اب اس ڈاکٹر کو کوئی پکڑے زندگی موت تم دیتے ہو اگر تم دیتے ہوتے تو تمہارا اپنا بیٹا نہ مرتا ڈاکٹر کا باپ نہ مرتا ڈاکٹر کا بھائی نہ مرتا ڈاکٹر کا بیٹا اس کے ہاتھوں میں مر جاتا تڑپ اللہ نے کہا ہے نا فلا ان کن تم گئی رمادؤں نہ ان کن تم ساد اگر تم کسی کے قبضے میں نہیں ہو تو اس کو روک لو نا ڈو یو ناٹ فوس اٹ بیک ترجیو نہ ان کن تم ساد سچے ہو تو اس کو روکو اتنے بڑے اسپیشلسٹ بنے وہ تیرا بیٹا تیرے ہاتھوں میں مر رہا ہے اور اگر نہیں روک سکے تو مان لو کہ کسی اور کی مرضی چلتی ہے آج تک زندہ تھا تو اس کی مرضی سے زندہ تھا وہ میم محمد صاحب نے کہا نا رو نکے آج رو محمد آج رو میں تا بننا آج رہ تو مانوں گا کہ اپنی مرضی سے تھے تم اگر نہیں تو کیوں نہیں مانتے کہ تیری پیدائش کسی کی مرضی سے ہم میں سے کسی کے والد نے فیکس دیا تھا اللہ کو کہ اس نئے نقشے کا بچہ دینا مجھے یا پری پیمنٹ جمع کروائی تھی اللہ کے پاس کے پتر دینا یہ پیسے ہم لوگ کھا جاتے ہیں مولوی یہ جو دیتے ہیں تویز وغیرہ ہم کھاتے ہیں یہ اللہ نہیں لیتا یہ اگر کس نے دی بھی ہے تو مولوی کھا گیا ہوگا اللہ پیسے نہیں لیتا بیٹوں یا بولے میں یہ شاید ناسن ہو یا بولے میں یہ شاول چکو اس کی مرضی چلتی ہے کوئی پیسے دیے تھے میرے ابو نے آج ایک گردہ فیل ہو جاتا چندے کرنے پڑتے سارے تین لاکھ چار لاکھ میرے ابو نے کوئی آٹھ لاکھ جمع کرایا تھا میرے دو گردوں کا کیک سپیر بھی ساتھ ہونا چاہیے ان آنکھوں کے کرینے قیمت دیا کسی نے یہ زبان میرے پیو نے دیئے دیے یا میں نے وہاں زور لگایا تھا کوئی اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے جو ہے وہ میرے باپ کا نام میں نے دیا اور اس کا خسر نمبر ختونی نمبر کھیوٹ نمبر دیا تھانہ دیا مجھے تھانہ جاتلی میں فلام کے گھر پیدا کر دو اس کی مرضی اس نے چنا اس کا احسان ہے کہ مسلمان کے گھر میں بھیجا کسی سکھ کے گھر میں بھیجا سب سے بڑا احسان ساری زندگی انسان سجدے میں سر رکھے یہی یہ نہیں اتر سکتا کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا اسی کا کوئی بدل ہمارے پاس نہیں میرا پیدا ہونا اس کی مرضی میرا مرنا اس کی مرضی تو یہ جو درمیان میں بیس تیس سال ہیں اگر یہ بھی اسی کی مرضی کے گزر جائیں تو موج نہ ہو جائے کیا مانگتا ہے دنیا کی زندگی میری مرضی کی آخرت کی زندگی تمہاری مرضی کی لاہون فیا میں شاہ بڑی پابندیاں تم نے برداشت کی ہے دنیا میں آج جو تم منہ سے مانگو گے تمہیں ملے جاؤ لیکن دنیا بھی اپنی مرضی کی آخرت بھی اپنی مرضی کی چپڑی اور دو دو نہیں ہوتی کی یہاں کی اس کی مرضی کی ہم پیچھے ہوتے کتنے میں نے کہا بیس پچیس سال میں جا کے ہمیں ہوش آتا ہے باقی رہ بیس پچیس سال جاتے ہیں ان میں راتیں گزار دیں آپ تو باقی کتنا رہ جاتے ہیں زیادہ کوئی مشکل تارگٹ نہیں ہے لیکن کیا تھا دنیا اتنی اٹریکشن ہے اس کھینچتی ہے انسان کہ ان دس پندرہ سال یہاں زندگی گزر جاتی آدمی کی ایک کمرے میں جوان بچی جوان بچہ لیے ہزار درم پاکستان کا گیارہ ہزار روپیہ دے رہا ہے ایک مہینے کا ایک کمرے میں پاکستان میں اس نے کوٹھی بنائی ہے پر۔ یہ جناب ارے ڈائننگ روم یہ ڈرائنگ روم یہ کوریڈور ہے یہ فلام ہے یہ فلان ہے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے زندگی یہاں گزر جاتی ہے اور جب یہاں سے آؤٹ کیا جاتا ہے آؤٹ ہوتا نہیں ہے کیا جاتا ہے نوٹس ملتا ہے نوکری سے نکالا جاتا ہے وہاں جانے کے لیے تو کتنے سال گزارتا ہے بنڈل بیماریوں کا لے کر یہاں سے جاتا ہے پانچ سال نہ گزارے تو دس سال گزارے ہر بیماری اسے لگ جکی ہوتی ہے ہائپر ٹینشن نظر گئی ہوئی ہے دانت جو ہے وہ چوبیس میں سے کوئی آٹھی ہی باقی بچے ہوں گے اور جب شوگر تو مست ہے ساری بیماریاں ملا کر اسے کھانے کو دوڑتی ہے وہاں پر. اور بہت سے لوگوں کے تو اس نئے مکان میں جانا نصیب نہیں ہوا یہاں سے صندوق گیا ہے. اور وہ بھی پنڈی بارو بار قبرستان بار. گیا ہے اس کوٹھی میں جانا بھی نصیب نہیں ہوا یہ سارا اس کے لیے لے کے کیا گیا کفن کیا طویل سفر تو نے اس کفن کے لیے قبر میں دیکھ کے روئے گا کہ کپڑا کیا ہے ساٹھ سال میں نے دبئی میں بھی کمائی کی تیس سال لگائے ساٹھ سال کی زندگی گزار کے ساڑھے تین روپے گز کپڑا لے کر آیا قبر میں دیکھ کے روئے گا کہ کپڑا کیا ہے کہاں انویسٹ کر کے آئے ہو تاٹھ تو؟ تو سال تو یہ اگر یہ بیس پندرہ بیس سال اس کی مرضی کے گزر جائیں تو پھر وہ اربوں کھربوں سال کی زندگی تمہاری موجوں میں گزرے گی وہاں مکانات محلہ دودھ کی الگ شہد کی الگ بہترین پانی کی الگ جو تو چاہے گا جو تیری تمنا ہوگی تجھے ملے گا لیکن یہ کہ دنیا میں اس کی مرضی کی آخرت تیری مرضی کی سودا ہے پوجتا ہے تو کر لو نہیں پوجتا تو وہ مفت کسی کو نہیں دیتا یہ بات نوٹ کر دنیا کی زندگی مفت دے دیتا ہے اس نے ایک کتاب حیات رکھی ہوئی ہے جس طرح دکانداروں کے پاس کھاتے ہوتے ہیں جو اس زندگی میں سے وہ زندگی کماتا اس کا نام کتاب حیات میں لکھا جاتا اسے وہ زندگی ملے گی ہر مرنے والا وہ زندگی نہیں لے گا باقی جو بچیں گے انہیں اٹھا کے جہنم میں جیسے آپ کو پتا بلدیا والے جلاتے ہیں کچرا اس میں پھینک دے گا اس کا منہ لے دے گا اور پھر اسے نظروں سے اجل کر خود ہی جلو خود ہی خود ہی جلنے والے اوجل کرناس والارا پتھر اور انسان اس کا ایندھن ہوں گے جلنے والے بھی یہی دونوں گے تو وہ زندگی مفت نہیں یہ مفت ہے سیمپل ہے یہ سیمپل سیمپل مفت ملتا ہے ڈاکٹروں کو بھی دکانداروں کو بھی وہ دوائیاں آتی ہیں نا تو سیمپل مفت دے جاتا ہے اگر پسند ہے چلتا ہے تو پیسے دو اب آڈر دو یہ زندگی تمہیں ملی ہے مفت یہ سیمپل ہے اچھی لگی ہے تو دو قیمت خرید مفت وہ نہیں ملے گی اس کے لیے قیمت دے